اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی ہا لاہ جہ فی ہا سرر مرفوا و اقواب مودو و نمارک مصف ذرا بیس عم شرح ع صدریانی ربیسر ولاۃ و تم الخیر آمین یا رب العالمین سوت الخاشیہ سے میں نے وہ ٹیکسا پکسانی کی تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طلبہ کو ذکر کیا سوت الخاشیہ کے دوسرے حصے میں اور ان میں سے کچھ کنسٹرکشنز میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھنے لگا ہوں جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور آپ سے ریکوائڈ ہوگا کہ آپ ان کنسٹرکشنز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ کون سے مرکبات ہیں مرکب ناقص ہیں یا مرکب تام ہیں اگر مرکب ناقص ہیں تو مرکب شاری ہے یا نہیں ہے مرکب توصیفی ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ اب تک ہم صرف دو مرکبات ناقصہ ہی پڑھ چکے ہیں مرکب شاعری اور مرکب توصیفی اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طالبہ کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے لسائی ہار جو انہوں نے کوشش کی ہوگی نا اس پر راضی ہوں گے کہاں ہوں گے فی جنت ان جی جنت ان آلیا تن مرکب ہے تام ہے یا نہ یہ فیصلہ کرنا ہے پہلے تام چیک کر لیتے ہیں تام میں ہم نے جملہ اسمیا پڑھا ہوا ہے تو جملہ اسمیا رولز اپلائی کر کے دیکھ لیں مختصا خبر پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے مرکب تام نہیں ہے مرکب ناقص ہے پھر اس کا مطلب ہے ہے تام نہیں تو ناقص میں مرکب اشاری ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے اشارہ نہیں ہے مرکب توصیفی ہے بالکل کیونکہ اب پڑھائی وہ ہے تو جواب یہی ہے لیکن تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو آلیا دوسرا اس نظر آ رہا ہے جو کہ آلی کی مونس ہے آلی کے معنی ہوتے ہیں بلند اونچا آلیا اونچی ان معنی میں استعمال ہوتا ہے تو نوٹ کریں دونوں اسما جو ہے چاروں اتبارہ سے برابر ہیں تو کنفرم ہو گیا مرکب توصیفی جس میں جنتن موصوف ہے اور آلیا اس کی صفت ہے دونوں واحد ہیں دونوں مونس ہیں دونوں مجرور ہیں دونوں نکرہ ہیں ٹھیک ہے جنتن آلیہ تن کا کیا تجمہ کریں گے ایک بلند باخ ایک اونچا باغ تو کہاں ہوں گے وہ فی جنت ان ایک اونچے باغ میں ہوں گے لا تسما فی وہ وہاں پر کوئی لغ بات نہیں سنیں گے اور پھر آگے ذکر کیا فی جاریہ جی مرکب ہے اوکے تام یا ناقص تام ہے جملہ اسمیا ہے نہیں ہے جملہ اسمیا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے جملہ اسمیا مارفا پر نکرا ہونا چاہیے مرفو دونوں ہی ہیں لیکن مارفا نکرا کمبینیشن نہیں ہے صحیح تو اس کو ہم مرکب تام جب اس میں سے ہٹا دیں گے اور لے جائیں گے مرکب ناکس کی طرف اور ناکس میں کیا مرکب اشاری ہے اشارہ نہیں ہے تو مرکب توصیفی ہوگا ظاہر بات ہے چیک کریں کہ آئین اس کے معنی آنکھ کے بھی ہوتے ہیں اس کے معنی چشمے کے, کے, کے بھی ہوتے ہیں جاریہ جاری اس کی مونس ہے جاری کہتے ہیں بہنے والا تو جاریا بہنے والی ٹھیک تو بہنے والا یا بہنے والی ایک صفت ہے تو یہ مرکب تو سیفی ہوا تو مرکبی واحد واحد نکرا نکرا مرفو مرفو مونس مونس ٹھیک فی جاریا اس میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جو بہتا ہوگا یعنی اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا فی سرورن سر سرورن سر مرکب چیک کریں گے مرکب میں جملہ اسمیاں ہاں جی مبتدا خبر نہیں بن رہے کیونکہ مارفا نگر کمبینیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو مرکب ناکس ہی ہے مرکب اشاری نہیں ہے اشارہ نہیں ہے تو مرکب توصیفی ہوگا کیونکہ پڑھائی ہم نے وہی ہے ابھی تو ذرا تھوڑا سا غور کریں مرفو کہتے ہیں اونچا کیا ہوا ٹھیک ہے تو اونچی کی ہوئی کی عربی ہوگی مرفوا تو یہ صفت ہے اگر یہ صفت ہے اس کا مطلب ایک پیچھے والا موصوف ہوگا اب جو موصوف ہے یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے یہ ہے سرورن سرورن اس لفظ پر تھوڑا ذرا غور کریں سرورن رن کتبن نا رسولن کتبن سرورن تو کتبن جس طرح جمع مکسر ہے رسولن جیسا جمع مکسر ہے اسی طرح سرورن بھی جمع مکسر ہی ہے اب یہ کس کی جمع ہے کتبن جمع ہے کتاب کی رسولن جمع ہے رسول کی سرورن جمع ہے سریر کی ٹھیک ہے شریر سین را یا را سریر سریر کہتے ہیں تخت کو جیسے یہ آپ کا سٹیج ہے نا اس کو عربی اس زبان میں سریر کہا جائے گا تو سریر کی جمع ہوئی فروخت سرر اب مجھے بتائیں سرر جو ہے آکل کی جمع ہے یا غیر آکل کی غیر آکل, غیر آکل, غیر آکل کی جمع ہے لہٰذا کہ اس میں ایسے تخت ہوں گے جو اونچے کیے ہوئے ہوں گے یعنی اونچے رکھے ہوئے اسٹیج ہوں گے تخت ہوں گے یہ اسٹیج جو ہے یہ اونچا کیا گیا نا کیوں کیوں کیا گیا جی اونچا ایک سے زیادہ کہ میں آپ کو صحیح طرح سے نظر آؤ ایسے ہی ہے نا تو جنتی جو ہوں گے وہ جنت کے چیف گیسٹ ہوں گے اور چیف گیسٹ کو اگر اسی لیول میں بٹھا دیا جائے تو پھر چیف گیسٹ کس چیز کا ٹھیک گا کو آپ عموماً دیکھتے ہیں اس کے لیے سٹیج تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اونچا ہوتا ہے لہذا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فیحا سر مرفوا وہاں اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے اکوابن مؤدو اکواب مئو درکب مرکب تام میں جملہ اسمیہ ہے نہیں ہے معارفہ نقرہ کمبینیشن ہی نہیں ہے پہلے ہی پتہ جل جاتا ہے ٹھیک ہے مرقب ناکس ہوگا مرقب ناکس میں اشاری ہے نہیں اب اتنی دفعہ نواز کر دیا یہ باتیں ویسے یاد ہو جانے سے یہ آپ کو کیا بچا مرقب توصیفی مرقب توصیف کر لیتے ہیں موضو موضوع ہمارے اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے موضو ٹوپک انوان ٹھیک ہے اور اسوں کہتے ہیں رکھا ہوا ٹاپک کیا ہوتا ہے اس کا ایک نام جو ہے وہ آپ موضوع کے طور پہ رکھ دیتے ہیں جی؟ تو رکھی ہوئی کا مطلب ہوگا مودوا اکواب یہ کوب کی جمع ہے کوب کوب کہتے ہیں کب کو اکواب اب واب اب کس کی جمع ہے باب کی اف آل کس کی جم فیل کی اقسام قسم کی جمع اسما قسم اسم کی تو جمع پیٹرن آپ کو ایک سامنے آ گیا تو اکواب یہ جمع ہے کوب کی اور کوب کے معنی پیالے کے یا پینے کے برتن کے ہوتے ہیں تو اکوابن موضوع یعنی بڑے سلیقے سے کرینے سے پینے کے برتن رکھے ہوئے ہوں گے وہ مرکب تام جملہ اسمیاں میں نو کمبینیشن مارفا نگرانی بن رہا مرکب ناقص میں اشاری نو مرکب توسیفی ہے اسے ہمپروو کرتے ہیں مسفوفا مونس ہے اس کا مذکر ہوگا مسفوف مسفوف کہتے ہیں بچھایا ہوا صف سمجھتے ہیں نا اسی سے نکلا ہے مسفوف مصفوف بچھایا ہوا اور مسفوفا بچھائی ہوئی آگے ہے نا ماریکو مساجی دیا منازرو مزاحبو مدارسو نمارکو تو جبم کسر کا پیٹرن ہے لہٰذا پتہ چلا ہے جمع مکسر ہے اور پیٹرن وہ ہے جو ہم نے شیپس تین یاد کی تھی اس لیے غیر صرف ہے سنگل حرکت آئی ٹھیک ہو گیا اب یہ جمع کس ہے اس کا واحد کیا ہے اس کا واحد ہے نم ریکا نوم کا ترجمہ مختلف انداز میں کیا گیا تک گدے ان میں اس کا ترجمہ کیا گیا خاص عرب کا کلچر سامنے آپ رکھے تو آپ کو پتہ ہے زیادہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہوا کرتی تھی کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے تھے گدے گاؤ تکیے وغیرہ رکھے ہوتے تھے تو نماری کو مصنوفہ بچھائے ہوئے گدے یا تکیے ہوں گے اوکے okay. بس ذرا بی مبسوسا ذرا مبسوسہ نماریک میں نو کا ترجمہ کارپٹ کے طور پہ بھی کیا گیا مختلف انداز سے اس کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے کہ کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے ذرا بی یو مرکب مرکب تام جملہ اسمیاں نو مرکب ناکس مرکب شاری نو رکھ توف پروف کریں گے ہم اسے ٹھیک ہے نا ہاں جی مبسوسہ دیکھیں مبسوسہ اس کا مذکر ہوگا مبسوس مبسوس کہتے ہیں بکھیرا ہوا بکھیرا ہوا مختلف جگہ پہ ایک چیز پڑی ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں یہ مبسوس ہے اسے بکھیری ہوئی مبسوسہ تو کیونکہ چیز ہے جو بکھیری ہوئی ہوگی ذرا بی یو ٹھیک ہے اسی پیٹرن پہ آپ دیکھ لیں آخر میں صرف آپ کو شت تنگ کریے نا شت کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شت کا کیا مطلب ہے وہ لیٹر دو مرتبہ ایک مرتبہ سکون کے ساتھ ہے ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے اس کو ذرا ہم کھول کے لکھتے ہیں مفادی ہسا بی ہین یو پھر دونوں یاؤں کو ایک یا کی صورت میں لکھ کے اوپر شد ڈال دی زرابیو یو تو جمع مکسر غیر آکل کی غیر منصرف صفت واحد منس آ ہے ان چاروں صورتوں میں تو زرابیو زرب یو کی جمع زرب اور زرب اس کے بھی مختلف تراجم آپ کو ملیں گے تکیہ بھی ملے گا اس کا گاؤ تکیہ بھی ملے گا اور رق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہرحال بس ذرا یو اور تکیہ گاؤ تکیہ جو ہے بکھرے پڑے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی مہمان نوازی ان کی ریسیپشن کا ذکر کیا ہے اور آپ کو پتا ہے اصل چیز ریسیپشن ہی ہوتی ہے جی آج کل ریسیپشن کے لیے زور دیا جاتا ہے جی ریسیپشن چنگی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا سیپشن اچھی ہو باقی خیر ہے ٹھیک تو یہ ریسیپشن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنتیوں کو یہ ریسیپشن جو ہے ملے گی کہاں ہوں گے فی جنت نالیا ایک اونچے باغ میں یعنی منال میں ریسپشن ہو تو کیا ہی کہنے جی سمجھ آ رہی ہے نا بات مطلب تصور کریں آپ ویسے دل خوش ہو جاتا ہے اچھا منال میں ادھر ریسپشن آپ ویسے انٹر ہوتے ہیں جی ادھر جا کے آپ کو جلتا ہے جی فی ہا ن جا نیچے نظر ماریہ چشمہ بہ رہا ہے ٹھیک ہے مرفوع اب خاص عرب،, عرب کا کلچر ہے تخت اونچے, اونچے لگے ہوئے اکواب و مدوا خوبصورت پینے کے برتن بڑے سلیقے سے لگے ہوئے ہیں ویسے دل خوش ہو جاتا ہے پئیں کچھ نہ پئیں ٹھیک ہے اور نماری کو مصروفہ ذرا بھی یوں تو کیوں نہ دل کرے جی پھر ایسی جگہ پہ جانے کو لیکن بات وہی ہے جو سنیک صاحب نے کی تھی کہ جنت مشکل ہے کیونکہ جو اس قید کے ارد چیزیں رکھ دی گئی ہیں نا وہ نہیں آ بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے تو یہ میں نے کنسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف وہ رول آپ کو یاد کرانے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی غیر عقل کی جمع آئے گی تو غیر عقل کی جمع کے لیے اگر غیر عقل مبتلا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو خبر واحد منس آئے گی اگر غیر عقل کی جمع استعمال ہو رہی ہے تو اس کے لیے اشارہ واحد مونس آئے گا غیر عقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مونس آئے گی غیر عقل کی جمع کے لیے صفت واحد مونس آئے گی چار ایگزامپل آپ کے سامنے غیر عقل کی جمع کے لیے اس میں موصول بھی واحد مونس آئے گا اور غیر عقل کی جمع کے لیے فیل بھی مونس آئے گا واحد مونس تو یہ بات آپ کو اتنی دفعہ کروائی جائے گی کہ ویسے یاد ہو جائیں گی آپ کو ان تو الحمد جی ہمارا دوسرا مرکب ناقص جو ہے مرکب توسیفی وہ مکمل ہو گیا